اے آمان والوں تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں کسی کو موت آئے وصیت کرتے وقت تم میں کے دو موتبر شخص ہیں یا غیروں میں کے دو جب تم مک میں سفر کو جاؤ پھر تمہیں موت کا حادثہ پہنچی ان دونوں کو نماز کے بعد روکو وہ اللہ کی قسم کھائیں اگر تمہیں کچھ شک پڑے ہم حلف کے بدلے کچھ مال نہ خریدیں گے اگرچہ قرب کا رشتہ دار ہو اور اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے عیسیٰ کریں تو ہم ضرور گنہ گاروہے میں ہیں